أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكمة والنبوة ورزقناهم من الطيبات ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين وآتيناهم بيّنات من الأمر فمختفُ إلاا منِنْ بعد ما جاءهُ الْعلم بَغِيم بينَنَهم إن ربَّكَ يَقْض بَهُم يَوم القياامَةِ في م كانوا فيِيه يَختْلِلفون ثمُ جَعلناكَ على شَِييعةٍ منِ الأمرري فَتَّبِهاَا وَلا تتبِع هُواء الذيينَ لا يَعلمون. انََََََََََّن اللہ شع و انَ نب اولیا هذا حس ارالحَََََََََ سے وہد رحمت القن مقصد حامم جاس کا سورہ مومن میں ذکر شدہ دعوے پر وارد ہونے والے شبہات میں سے جو دسواں شبہ ہے تو اس کا جواب اس صورت میں دیا جاتا ہے سورہ حامی مومن میں دعویٰ ذکر کیا گیا تھا فد اللہ مخلثی علین كہ پکار کے لائق صرف اللہ کی ذات ہے اور اللہ کے بغیر کوئی پکار کے لائق نہیں پھر اسی دعوے پر وارد ہونے والے مختلف شبہات اور اعتراضات کے جوابات دیے جاتے ہیں سورہ حامیم سجدہ میں چار شبہات ذکر کیے گئے سورہ حامی مشورہ میں مزید تین شبہات ذکر کیے گئے سورہ زخرف میں یہ آٹھواں شبہ ذکر کیا گیا کہ ہم تو انہیں آلہ نہیں کہتے لیکن یہ ہماری سفارش کرتے ہیں اور یہ ہمارے وسیلے ہیں تو اس کا جواب دیا آیت نمبر 86 میں ولائملک اللہ يدعن مندون شفاع يہ كہ اللہ نے انہیں سفارش کرنے کا مالک نہیں بنایا پھر سورہ دخان میں نواں شبہ ذکر کیا گیا جی کہ شاید یہ سن لیں اور ہو سکتا ہے کہ یہ سن لیں تو آیت نمبر چھ میں جواب دیا انہو ہو سميع وعاليم وہ جو یقینی سننے والا اور جاننے والا ہے اسی کو پکارو سورہ جاسیہ میں دسواں شبہ ہے کہ ہمارا یہ دین پرانا ہے اور آپ کا یہ دین نیا ہے ہم اپنے بزرگوں کے اس پرانے دین کے تابع ہیں تو اس کا جواب دیا جاتا ہے آیت نمبر اٹھارہ میں سم مجالنہ کا اعلیٰ من المر فت دین میں یہ اللہ کی طرف سے جو نازل کردہ شریعت ہے اسی کی تابيد کرنی ہے اور لوگوں کی خواہشات کے پیچھے نہیں چلنا جاہلوں کی خواہشات وہ مختلف قسم کی ہوں گی کوئی ایک چاہے گا کوئی دوسری چاہے گا لیکن دین میں یہ اللہ کی نازل کردہ شریعت کی تابیداری کرنی ہے صورت کے آغاز میں قرآن کی ترغیب ذکر کی گئی جس طرح حوامی میں صبا میں تمام سورتوں میں یہ طریقہ ہے یہ پانچ عقلی دلائل ذکر کیے گئے آیت نمبر پانچ تک تو پھر قرآن سے اعراض کرنے والوں کے لیے یہ پانچ مرتبہ عذاب کا تذکرہ یہ کیا گیا آیت نمبر سات آٹھ نو دس اور گیارہ میں اور آیت نمبر گیارہ میں ترغیب لقرآن بھی دیا گیا ہاضا ہدن یہ ہدایت ہے پھر چٹی اور ساتویں دلیل عقلی آیت نمبر بارہ میں اور آیت نمبر تیرہ میں پھر آیت نمبر چودہ میں مبلغ کو ادب دیا گیا کہ جو اللہ کی توحید سے انکار کرتے ہیں قرآن سے انکار کرتے ہیں اور اللہ کے عذاب یہ انہیں ہلکا سمجھتے ہیں کوئی توقع اور کوئی عقیدہ نہیں رکھتے لا یارجون ایام اللہ اور اللہ کے عذابوں کو کچھ نہیں سمجھتے تو ایسے لوگوں کے ساتھ نہ الجھیں بلکہ ان سے اعراض کریں ان سے منہ پھیریں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کی آیات یہ آیات السیف کی وجہ سے جو تلوار والی آیات ہیں ان کی وجہ سے یہ آیات یہ منسوخ ہیں لیکن بندہ یہ بات یہ تب کہے جب مسلمان یہ غالب ہوں تو چلیں پھر مسلمان جب تلوار کی زور پر غالب ہوں تو بندہ یہ بات اس وقت کرے یہی وجہ ہے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ وہ کہتے ہیں اور یہی بات امام بقائی نے نظم الدرر میں بھی کی ہے علامہ ابن تیمیہ اسارم المسلول میں کہتے ہیں اور اسارم المسلول شیخ الاسلام ابن تیمیہ کی یہ وہ کتاب ہے جو انہوں نے یہ توہین رسالت پر لکھی ہے آج سے سات سو سال پہلے اور بڑی قیمتی کتاب ہے علامہ ابن تیمیہ نے بھی توہین رسالت پر کتاب لکھی ہے اسی طرح ایک اور کتاب ہے ابن عابدین شامی کی ان کی کتاب بھی بڑی اس کا ایک طویل نام ہے اور بڑی کارامت کتاب ہے تو علامہ ابن تیمیہ اسارم المسلول میں کہتے ہیں کہ ایمان والوں میں سے جو شخص وہ کسی ایسی سرزمین پہ ہو کہ وہ وہاں پہ کمزور ہو یا کسی وقت میں مسلمان کمزور ہوں تو وہ جو اس طرح کی آیات ہیں جیسے آیت نمبر چودہ جن میں اعراض کرنے کا اور صبر کرنے کی تلقین ہے تو ان جیسی آیات پہ مسلمان عمل کریں جیسے آج پوری دنیا میں مسلمان بحیثیت مجموعی وہ کمزور ہے تو ان جیسی آیات پر عمل کریں وہ اما اہل القوا اور جہاں تک بات قوت کی آ جاتی ہے تو پھر یہ آیات القطال پر بندہ عمل کرے اور تب اسلام جب غالب ہو تو اسی طرح یہ آیات یہ آج بھی قابل عمل ہیں اور یہ نسخہ کا قول وہ درست نہیں ہے بخاری کی روایت میں آتا ہے حضرت اسامہ ابن زید رضی اللہ عنہما سے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و اصحاب یافو عن انل مشرقین و اہل الکتاب رسول اللہ صلی اللّہ علیہ وسلم اور صحابہ یہ مشرقین اور اہل کتاب سے اعراض کرتے تھے یعنی ان کے منہ نہیں لگتے تھے اپنا کام کرتے تھے اور ان کے منہ نہیں لگتے تھے کما امرحم اللہ جیسا کہ اللہ نے انہیں حکم دیا ہے ویسبرو ناالضا اور وہ ان تکالیف پر برا بلا کہنے پر اور ان کی تکالیف دینے پر وہ صبر کیا کرتے تھے یہ جی ابصایت میں ولاقد آتے نہ بنی اسرائیل الكتاب و الحکم و یہ میں یہ جی تسلی بھی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبلق کو تسلی بھی ہے اور ساتھ میں جیسے آیت نمبر اٹھارہ میں آ رہا ہے جی کہ ہر دور میں اللہ نے لوگوں کی تاب کے لیے شریعت بھیجی ہے کہ جس کی تاب وہ ضروری ہے اور یہ کوئی اللہ کے پیغمبر دنیا میں کوئی اجنبی چیز اور کوئی انہونی چیز وہ نہیں لائے اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے کوئی نئی شریعت نہیں ہے بلکہ ان سے پہلے بنی اسرائیل کو بھی کتاب دی گئی تھی یہ انہیں بھی نبوت ان میں پیغمبر بھیجے گئے تھے اور یہ انہیں بھی اللہ نے اپنے زمانے کے لوگوں پر ایک فضیلت دی تھی وہ لقد نہ بنی اسرائیل الکتابہ اور تحقیق دی ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب یہ الکتاب بنی اسرائیل کا اطلاق صرف یہودیوں پر نہیں ہوتا بلکہ بنی اسرائیل کا اطلاق پر بعد میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ ان تمام پیروکاروں پر ہوتا ہے اسی لیے مفسرین کتاب سے مراد تورات بھی لیتے ہیں اور کتاب سے مراد اس میں جنس بھی لیتے ہیں کہ جس میں زبور اور انجیل اور دیگر کتابیں بھی وہ شامل ہو جاتی ہیں ولاقدعت نہ بنی اسرائیل الکتاب اور تحقیق ہم نے دی تھی بنی اسرائیل کو الکتاب کتابیں یا اگر الکتاب میں الفلام آحت کا ہو تو مراد صرف تورات ہے اور تحقیق دی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب تورات اور یا اس میں جنس مراد کتابیں و حکم یہ قرآن میں یہ لفظ یہ عام طور پہ یہ آتا ہے حکم سے مراد جب کتاب کے ساتھ متصل آ جائے تو اس سے مراد مفسرین کئی چیزیں مراد لیتے ہیں حکم سے مراد یا تو اس کتاب کا فہم ہے یعنی صرف کتاب کا دیا جانا یہ نعمت نہیں بلکہ والحکمہ اور کتاب کا فہم کسی بندے کو اللہ اپنی کتاب کا فہم دے دے تو یہ ایک الگ نعمت ہے کتاب کا دیا جانا کسی امت کو یہ الگ سے نعمت ہے اور پھر اس کتاب کی فہم دینا یہ الگ سے نعمت ہے یا والحکم اور کتاب کا فہم یا جس طرح دیگر جگہوں میں حکمت آتا ہے تو کتاب کے ساتھ حکم اس سے مراد سنت کا علم بھی مراد ہے دوسرا معنی یہ ایک معنی حکم کتاب کا فہم دوسرا معنی الحکم مراد اس سے سنت کا علم تیسرا معنی حکم کا لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت حکم سے مراد لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت حکم فیصلہ کرنے کی طاقت یہ بھی اس سے مراد ہے اور دیگر بھی کئی معنی انہوں نے مفسرین یہ ذکر کرتے ہیں ولاقدعت نہ بنی اسرائیل الکتابہ اور تحقیق دی تھی ہم نے بنی اسرائیل کو الکتاب تورات یا کتابیں و اور دین کی سمجھ بوج و اور کتاب کا فہم بھی دیا تھا و اور لوگوں کے مابین فیصلہ کرنے کی طاقت حالانکہ ساروں کو تو نہیں لیکن قوم میں جب چند لوگ انہیں یہ ملکہ دیا جاتا ہے تو نسبت پوری قوم کی طرف کی جاتی ہے وہ اور پیغمبری حالانکہ پیغمبری بھی ساروں کو نہیں دی گئی تھی لیکن قوم میں سے ایک شخص نبی بنا دیا جائے تو یہ پوری قوم کی فضیلت ہوتی ہے اور پھر بنی اسرائیل میں تو ہزاروں پیغمبر آئے ہیں ورزک نہ ہوں اور ہم نے روزی دی تھی انہیں مینت طیباتی پاکیزہ خوراکوں میں سے من اور سلوہ آتے تھے اور یہ بھی اللہ کی نعمت ہے کہ جسے اللہ حلال رزق کی توفیق دے وہ رزقنا ہوں اور ہم نے رزق دیا تھا انہیں مینت طیباتی پاکیزہ چیزوں میں سے وفض اللہ مال اور ہم نے فضیلت دی تھی انہیں العالمین اپنے زمانے کے لوگوں پر یہ جی العالمین میں الفلام آہد کا اور مراد تمام جہان اور ہر زمانے کے لوگ نہیں مراد بلکہ یہ جی اپنے زمانے کے لوگوں پر انہیں فضیلت وہ دی گئی تھی یا بعض مفسرین یہ بھی کہتے ہیں کہ عالع العالمین اگر یہ جی سارے لوگوں پر مراد لیا جائے تو اگر بنی اسرائیل کو دی جانے والی یہ نعمتیں انہیں دیکھا جائے تو اس اعتبار سے یہ تمام لوگوں پر بہتر ہیں کیونکہ یہ ان جیسی نعمتیں یہ دنیا میں کسی قوم کو نہیں دی گئی تھیں کسی قوم کو نہیں دی گئی تھیں کہ ان پر بادلوں کا سایہ من اور سلوہ کا بھیجا جانا اور انہیں جتنی تعداد میں معجزات دیے گئے اور معجزاد ان کے سامنے ظاہر کیے گئے یہ تو ایسی قسم کی فضیلت یہ دنیا میں کسی اور قوم کو نہیں دی گئی وفت اللہ العالمین اور ہم نے فضیلت دی تھی انہیں یہ اپنے زمانے کے لوگوں پر واتینہ بینات من العمری اور ہم نے دیئے تھے انہیں بینات من العمری دین کے واضح دلائل واضح احکام بینات واضح احکام من الامر امر سے مراد یہاں پہ الامر الف لام یہ المر میں الفلام یہ عہد کا ہے یعنی مخصوص چیز مراد ہے اور مراد اس سے الامر سے دین مراد ہے وات بینات من الامر اور دیے تھے ہم نے انہیں واضح احکام من الامر دین کے دین کے بڑے واضح احکام ہم نے انہیں دیے تھے یعنی کہ جس میں کوئی شبہ کوئی شک وہ باقی نہ رہے یا واط نہ ہم بینات من المرے بینات من المرے سے مراد معجزات بھی ہیں اور دیے تھے ہم نے انہیں واضح دلائل واضح دلائل تو اس سے مراد وہ معجزات بھی ہیں لیکن پہلا معنی وہ زیادہ واضح ہے اور دیے تھے ہم نے انہیں کیونکہ آگے فمختلفو یہ اس کے ساتھ زیادہ متعلق ہے اور دیے تھے ہم نے انہیں واضح احکام دین کے فمختلفو لفو من بعد ما احم العلم بغیم بینہ تو انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ آیا ان کے پاس علم یعنی علم آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا اور یہ اختلاف کوئی حق کی بنیاد پہ تھا نہیں بلکہ بغیم بے نہ ہم یہ مفعول لہو ہے اختلفو سے انہوں نے یہ اختلاف کیا بغیم بین ہم ضد اور اعناد کی وجہ سے بینہم ہم آپس میں ان حق پرستوں کے ساتھ انہوں نے ضد اور اعینات کی وجہ سے اختلاف کیا ہے کوئی حق اور یا دلیل کی بنیاد پر ان کا اختلاف یہ نہیں تھا بغیم بین زدہ ضدہ کی وجہ سے بین ہم آپس میں تو انہوں نے یہ اختلاف کیا تو یہاں پہ یہ وقف ہے کہ چاہیے تو انہوں نے تو بڑا برا کام کیا اور چاہیے یہ کہ یہ ہلاک کر دیے جاتے انہوں نے تو بڑا برا کام کیا ہے اور چاہیے یہ کہ اللہ ان کے درمیان یہ اسی وقت یہ فیصلہ یہ کر دیتا لیکن دنیا دارالمتحان ہے ان ربک یقضی بینہم نہم یوم القیامہ بے شک تمہارا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ بروز قیامت فی ماکان فی ہی یکختلف ان باتوں میں کہ تھے یہ اس میں اختلاف کرنے والے یہ اللہ ہی ان کے درمیان بروز قیامت یہ فیصلہ کریں گے یہ علام بادماجا احم العلم و بغم بین اور قرآن یہ بات جگہ جگہ قرآن نے اس سے پہلے ذکر کی سورہ بقرہ آیت نمبر دو سو تیرہ میں بھی یہی بات ذکر کی گئی تھی سورہ یونس آیت نمبر تریانوے اور سورہ شورا آیت نمبر چودہ میں بھی یہ بات یہ ذکر کی گئی تو مجالنہ کا اعلیٰ من طمر فتبہ یہ دسویں شبے کا جواب بھی ہے اور قبل کے ساتھ اس کا تعلق اور ربط یہ ہے کہ جب بنی اسرائیل نے دین آ جانے کے بعد اور واضح دلائل آ جانے کے بعد انہوں نے اختلاف کیا ہے تو اے پیغمبر یہ لوگ بھی اگر آپ سے اختلاف کرتے ہیں یہ موجودہ یہ مشرقین اگر اعراض کرتے ہیں تو آپ ان کے اعراض کی کوئی پرواہ نہ کریں بلکہ اللہ نے آپ کو ایک واضح دین پر بھیجا ہے اور اللہ نے آپ کو ایک واضح دین پر بنایا ہے اسی کی تابیداری کریں اسی کی پیروی کریں لوگ نہیں مانتے نہ مانیں بنی اسرائیل نے کہاں پہ ساروں نے مانا تھا بہت سونے اختلاف کیا تھا لوگوں کی خواہشات کی پیروی نہ کریں ان کی خواہشات کی تابیداری یہ نہ کریں تو مجالنا کا اعلیٰ شریعت من العمرے اور پھر ٹہرایا ہم نے آپ کو اے پیغمبر اور پھر بنایا ہم نے آپ کو اے پیغمبر اعلیٰ شریعت من العمرے دین کے ایک واضح راستے پر ایک صاف راستے پر شریعہ شریعہ یہ کہتے ہیں شر اصل میں شرآ شین را اور عین یا اسی طرح سورہ معدہ میں شر آ گزرا تھا شر آ لن جال نامن کم اور شریعہ یہ سارے واضح راستے کو کہتے ہیں عام طور پہ اردو میں بھی یہ لفظ استعمال کیا جاتا ہے کہ یہ شار عام نہیں ہے شار عام اس راستے کو کہتے ہیں کہ جو ایک کھلا راستہ ہو اور ساروں کے لیے وہ کھلا ہوا ہو تو شریعہ یہ ظاہر راستے کو کہتے ہیں اور معلوم راستے کو کہتے ہیں اور شریعت کو شریعت اس کے واضح ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ بڑا واضح ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ دین یہ واضح پیغام کو کہتے ہیں شریعت جس طرح مثلاً سنت ہے تو سنت یہ بڑی واضح چیز ہوتی ہے اور اس میں کوئی خفا نہیں ہوتا ہمارے استاد محترم اکثر لوگوں کو ایک عام زبان میں وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ سنت کا باپ معلوم ہوتا ہے سنت کا باپ معلوم ہے یعنی سنت کوئی چھپی چیز نہیں کہ اس کا باپ معلوم نہ ہو لیکن اس کے مقابلے میں بدعت بدعت جو ہے اس کا نصب اس کا اصل معلوم نہیں ہوتا بلکہ ان کے الفاظ میں وہ کہتے ہیں کہ بدعت یہ حرامی ہوتا ہے یہ حرامی چیز ہوتی ہے اور اس کا باپ نہیں ہوتا اس کی اصل اور اس کی بنیاد نہیں ہوتی تو شریعت یہ, یہ اپنی وضاحت کی وجہ سے اسے شریعت کہا جاتا ہے جیسے حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ترک تو کم عالم تلبا لئی کا میں تمہیں ایک واضح دین پر چھوڑ رہا ہوں میں تمہیں ایک واضح اور صاف دین پر چھوڑ رہا ہوں لئی لحا کا نہارحا اس کی رات اس کے دن کی مانند وہ رات بھی روشن ہے یعنی اس میں بالکل کوئی اندھیرا نہیں کوئی تاریکی نہیں گزشتہ دنوں یہ تین چار لفظ میں نے واٹس ایپ گروپ میں جو ہمارا گروپ ہے تدبر قرآن یہ تو اس میں یہ تین چار لفظ یہ ذکر کیے تھے میں نے اور ان میں تھوڑا سا معمولی معمولی فرق وہ میں نے ذکر کیا تھا ویسے تو اس کے حوالے سے علماء کے بہت سارے اقوال ہیں لیکن میں نے صرف ایک قول جو ہے وہ ذکر کیا تھا کہ شریعت دین ملت اور مذہب یہ چار الفاظ ہیں یہ چار الفاظ ہیں اور ان چاروں کے درمیان کیا فرق ہے ان چاروں کے درمیان فرق جو ہے وہ کیسے کیا جائے تو اس پر میں نے علامہ جرجانی جو مشہور عالم ہیں یہ نہ میر کے مصنف اسی طرح صرف میر کے مصنف علامہ جرجانی تو ان کی کتاب ہے اتاریفات ات اتاریفات یعنی انہوں نے ڈیفینیشنس کی ہیں تعریفیں کی ہیں ایک لفظ کی تو اس میں انہوں نے یہ چاروں الفاظ یہ ذکر کیے ہیں تو میں نے ان کا وہ قول ذکر کیا تھا اور پھر اسی اعتبار سے میں نے ان چاروں الفاظ کی وضاحت کی تھی ایک مثال کے ساتھ ایک مثال کے ساتھ میں نے وضاحت کی تھی کہ شریعت یوں سمجھ لیں یہ ایک راستہ ہے اور ایک راستے پر ہی یہ چاروں الفاظ انہیں ہم اپلائی کرتے ہیں شریعت اصل میں واضح راستے کو کہتے ہیں سیدھے اور واضح راستے کو کہتے ہیں یعنی ایک ایسا راستہ کہ جس پر روشنی ہو اور وہ اس پر جگہ جگہ نشانات وہ لگے ہوئے ہوں اور جس پر چلنے سے انسان اپنی منزل تک وہ پہنچ جاتا ہو تو شریعت اصل میں راستے کو کہتے ہیں انسان کی منزل کیا ہے نجات ہے جنت ہے رضاء الہی ہے کہ انسان یہ حاصل کر لے تو شریعت یہ تو اس راستے کو کہتے ہیں دین جب ایک بندہ اس راستے پر چلتا ہے اس راستے پر چلتا ہے ہدایت کے مطابق چلتا ہے یعنی اس راستے پر جو دیے گئے نشانات ہیں ان کی پیروی کرتا ہے اور جہاں پر رکنے کا اشارہ ہے وہاں پہ رکھتا ہے اور جہاں پہ دوبارہ چلنے کا اشارہ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ دوبارہ اس سفر کو شروع کر دیتا ہے تو یہ دین کہلاتا ہے یعنی انسان جس راستے پر ایک واضح راستہ کہ جس پر روشنیاں وہ لگی ہوئی ہوں نشانات لگے ہوئے ہوں یہ تو شریعت اسے کہتے ہیں پھر اگر بندہ ان نشانات کی اور ان ہدایات کی پیروی کرے تو یہ دین کہلاتا ہے کیونکہ دین کے اصل عربی معنی اطاط کے ہیں دین کو دین کیوں کہتے ہیں کیونکہ انسان جس راستے پر چلتا ہے تو وہی اس کا دین ہوتا ہے جیسے مثلا حدیث میں آتا ہے کہ جی المر و اعلیٰ دین خلیلی ہی. ہر شخص وہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو حالانکہ دوست کا دین کیا مراد مطلب یہ کہ انسان کا دوست جس راستے پر چلتا ہے تو بندہ اسی کے پیچھے چلتا ہے تو اب حدیث میں اسے بھی دین کہا گیا ہے المر بخاری کی روایت ہے یہ جی المر و دین خلیلی ہی انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے تو دین کو دین اطاعت کی وجہ سے کہتے ہیں اسی وجہ سے دنیا میں جتنے ادیان پائے جاتے ہیں خواہ وہ حق ہوں یہ حق دین تو ایک ہے اسلام خواہ و جتنے باطل ادیان ہیں تو تمام پر دین کا اطلاق یہ کیا جاتا ہے اسی لیے سورہ کافرون میں کفار کا جو طریقہ ہے کفار کا جو دین ہے اس پر بھی دین کا اطلاق یہ کیا گیا ہے اور دین اسلام یہ دین ہے لیکن دین حق جس طرح قرآن کی چار آیات میں قرآن کو دین حق کہا گیا ہے یہ دینِ حق ہے اور اس کے مقابلے میں جو دیگر ادیان ہے تو وہ ادیان باتل ہیں تو دین اس وجہ سے کہتے ہیں کہ بندہ اس راستے پر ان, ان نشانات کی پیروی کرے اطاعت کرے جب کہا جائے کہ رکو تو رک جاتا ہے جب کہا جاتا ہے کہ چلو چلنے لگ پڑتا ہے تو اسے دین کہتے ہیں ملت کسے کہتے ہیں جب کئی لوگ مل کر اس سیدھے راستے پر ایک قافلے کی صورت میں وہ سفر کریں ایک جماعت کی شکل میں اس پر سفر کریں جب سارے ان اصولوں کو مانتے ہوں اور وہ ایک ہی سمت میں وہ آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں تو یہ ملت کہلاتی ہے اسی لیے ملت یہ طریقے کو کہتے ہیں اور ایک جماعت کی شکل میں انسان جب ایک چیز کو فالو کرتا ہے تو اس پر اطلاق ملت کا کیا جاتا ہے اسی لیے آپ قرآن میں دیکھیں شاعری میں دیکھیں اقبال کی شاعری میں آپ دیکھیں وہ کہتا ہے کہ فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں یعنی انسان تو قائم ہی ملت کے ساتھ ربت میں ہے کہ انسان قوم کے ساتھ چلے فرد قائم رب ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں تو ملت اس میں جماعت کا معنی جو ہے یہ پایا جاتا ہے اور اجتماعیت کا معنی پایا جاتا ہے تو ملت جب انسان اسی راستے پر ان نشانات کو فالو کرتے ہوئے جب جماعت کی شکل میں وہ چلتا ہے تو یہ ملت ہے اور مذہب مذہب یہ ہے کہ اگر راستے میں اگر کوئی بھٹک جائے کسی کو شک ہو جائے یا انسان کسی موڑ پر ہو اور وہ دوبارہ اسی راستے کی طرف دوبارہ پلٹ آئے رہنمائی حاصل کرے اور دوبارہ سیدھی راہ پر وہ چلے تو انسان کا یہ رجوع جو ہے تو یہ مذہب کہلاتا ہے اصل میں مذہب ذہبہ سے ذہبہ چلنے کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو مذہب یعنی رہنمائی کے لیے صحیح راستے کی طرف پلٹنا تو کبھی کبھی انسان دیگر راستوں پر بھی وہ چل پڑتا ہے لیکن جب دوبارہ وہ صحیح راستے کی طرف وہ پلٹ آئے تو یہ مذہب ہے تو یہ چاروں الفاظ یہ صرف اس ایک قول کی بنیاد پر ہم نے اس کی تشریح کی تاکہ ذہن میں ایک دھندلا سا خاکہ جو ہے وہ ذہن میں بیٹھ جائے ویسے علماء دیگر فروق وہ بھی کرتے ہیں ثم مجالنا کا آلہ من آتمن المر اور پھر بنایا ہم نے آپ کو اے پیغمبر آلہ شری آتن ایک واضح راستے پر من الامر دین کے دین کے ایک واضح راستے پر ہم نے آپ کو بنایا ہے ہم نے آپ کو ٹہرایا ہے ولاطت آپ تاب داری کریں اس واضح راستے کی ولا طب احوا اللہ دین اللہ اور آپ تابے نہ کریں خواہش ان لوگوں کے خواہشات کی لا لمون جو نہیں جانتے خواہش کی تابے کرنے والے وہ آپ کو دین کے اس صحیح راستے سے پھیرنے کی اور دین کے اس واضح راستے سے بٹکانے کی وہ کوشش کریں گے لیکن اے مبلغ اے پیغمبر آپ ان لوگوں کے خواہشات کی تابیداری وہ نہ کریں یہی وجہ ہے کہ جب آپ صحابہ کرام کے احوال دیکھتے ہیں تابین کے احوال دیکھتے ہیں تبا تابعین اور بالکل وہ ابتدائی صدیوں کے جو حق پرس علماء ہیں انہیں دیکھتے ہیں تو جو شخص بھی وہ شریعت اور سنت طریقے سے وہ بٹک جاتا تو اس دور کے علماء تابعین تبا تابعین انہیں اہل الاحوا کہتے تھے خواہ اس دور میں معتضلا پیدا ہوئے تو متضلہ پر بھی وہ اہل الاحواء یعنی خواہشات کی پیروی کرنے والے خوارج اگر پیدا ہوئے تھے تو انہیں بھی وہ اہل الحوا کہتے ہیں اسی طرح مرجیا جہمیہ دیگر جتنے گمراہ فرقے ہیں مسلمانوں میں پیدا ہوئے تو ان ساروں پر وہ اہل الحوا یعنی خواہشات والے اس کا اطلاق کرتے ہیں کیونکہ یہ اصطلاح یہ قرآن کی ہے قرآن یہ جی ان لوگوں کو اہل الحوا کہتا ہے کہ جو شریعت کو چھوڑ کر سنت طریقے کو چھوڑ کر وہ دیگر راستے پر وہ چل پڑتے ہیں تو انہیں قرآن کی اصطلاح میں اہل الاحوا کہتے ہیں اسی لیے ہم عام لوگوں کی سمجھ بوجھ کے لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ بدعت کا راستہ اور یہ بدعات ہے اور یہ مبتئین ہے صلف میں یہ جو مبتدع کا لفظ ہے اتنا عام نہیں ہے لیکن اس کی بجائے مبتدئین کو وہ اکثر اہل الحواء کہتے ہیں خواہشات والے اور یقیناً بدعت والے یہ خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں ولاطت طب احوا الدین اللہ عالمون اور ان لوگوں کے خواہشات کی پیروی نہ کریں لاون کہ جو نہیں جانتے کہ جو اللہ کی کتاب کو نہیں سمجھتے جو اللہ کی کتاب کو یہ نہیں سمجھتے یہ اللہ کی کتاب کو یہ نہیں سمجھتے انشاءاللہ کبھی اس موضوع پر میں گفتگو کروں گا ابھی شاید موقع نہ ہو بعض لوگ یہ کہتے ہیں اور خصوصاً یہ قول ساروں پر یہ اپلائی کرتے ہیں بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر کسی کی سنو ہر کسی کی سنو اور سننے میں وہ جو حق کہہ رہا ہے تو اسے لے لو اور وہ جو باطل ہے تو اس سے بچو یہ بالکل ایسا جملہ ہے جس اور اس کے لیے پھر بعض لوگوں نے جو مختلف الفاظ بنائے ہیں کہ خود ما صفا و دا قدر کہ وہ جو گدلہ ہو تو اسے چھوڑ دو اور وہ جو صاف ہو تو اسے لے لو اسی طرح بعض لوگوں نے دیگر اقوال وہ بنائے ہیں خدل الحق کا وط رکل حق کو لے لو باطل کو چھوڑ دو یعنی مطلب یہ کہ آپ ایک مبتدع کو بھی سن سکتے ہیں اس کی کتابیں بھی پڑھ سکتے ہیں یہ کلم تو حق کن ارید بحل باطل یہ ایسے خوشنما جملے ہیں کہ بظاہر تو حق نظر آتے ہیں لیکن اس سے باطل پھیلانے کا ارادہ جو ہے وہ کیا گیا ہے وجہ یہ کہ یہ جملے اس حوالے سے یہ ٹھیک نہیں ہیں کہ اور خصوصاً ایک ابتدائی طالب علم کے ساتھ ابتدائی طالب علم تو چھوڑیں بلکہ بندہ اگر ایک ابتدائی مرحلے سے وہ آگے تھوڑا سا وہ موو کر چکا ہو درمیانی مرحلے میں وہ پہنچ چکا ہو تو وہ درمیانی مرحلے میں پہنچنے والا طالب علم ایک پڑھنے والا وہ بھی حق اور باطل کے درمیان ابھی تمیز نہیں کر سکتا وہ تمیز نہیں کر سکتا تو وہ حق اور باطل کو ابھی اس میں تمیز نہیں کر سکتا تو وہ, وہ مبتدئین کی باتوں سے اور اس کے شر سے وہ کیسے بچ سکتا ہے اسی وجہ سے میں اس موضوع پر مختلف اقوال علماء کے یہ میں جمع کر رہا ہوں کہ علماء کرام رام صلف صالحین میں ہمارے ایسے بہت سارے علماء کرام وہ مبتدین حالانکہ وہ علم کے ایک بڑے پہاڑ پر وہ بیٹھے ہوتے تھے اور علم کے بلند مقام پر وہ فائز ہوتے تھے لیکن وہ مبتدین کی زبان سے ایک آیت سننا بھی گوارہ نہیں کرتے تھے وجہ یہ کہ ان کا قرآن کے اس آیت کو بھی پڑھنا وہ بھی غلط استدلال کے لیے وہ پیش کریں گے اور میرے دل پر وہ غلط اثر جو ہے وہ ڈال دے گا اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کبھی بھی غلط لوگوں کو نہ سنا کریں نہ غلط لوگوں کو پڑا کریں اس کی وجہ یہ کہ اگر ننانوے باتیں وہ اس میں صحیح کرے گا ایک بات جب وہ ان باتوں میں غلط ملائے گا تمہارے عقیدے کو برباد کر دے گا اسی لیے نہ غلط لوگوں کو سنے بندہ اور نہ ہی غلط لوگوں کو پڑھے مقصد یہ بلا تب احوا اللہ ددین اللہ اور تابے نہ کریں اور پیروی نہ کریں ان لوگوں کے خواہشات کی لائے عالمون کہ جو نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو یہ ان نحم لئی کا اللہ آ یہی لوگ جن کی اگر آپ اور اس میں تمبی ہے مبلغ کو کہ اگر آپ ان لوگوں کے خواہشات اور ان کی ان کے نقش قدم پر چلیں گے ان کی پیروی کریں گے تو یہ یاد رکھیں انہم لن یغنو یغنعان کا اللہ شع آ بے شک یہ لوگ یہ فائدہ نہیں دے سکتے آپ کو من اللہ اللہ کے عذاب سے ذرہ برابر یہ آپ کے کچھ کام نہیں آ سکتے وَإنَّ بَعْدُ و انعد ہم اولیا ابادن اور بے شک ظالم مشرک بعض ان کے اولیا ابادن یہ دوست ہیں بازوں کے دنیا میں ایک دوسرے کے دوست ہیں قیامت میں دشمن ہوں گے و اللہ ولی یعنی اگرچہ بظاہر آپ کو یہ بظاہر دشمن نظر آئیں گے لیکن حق کے مقابلے میں یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ دوست ہیں اور ملے ہوئے ہیں و اللہ ولی اور اللہ یہ دوست ہے المتقین تقوی والوں کا پرہزگاروں کا اللہ ہی ان کا حقیقی معنوں میں یہ دوست ہے اور وہی ان کا مددگار ہے اب سائت میں پھر ترغیب القرآن ہاد بسا ارالا سے یہ قرآن مجید للناس یہ للناس یہ عقلی دلائل ہیں یہ دل کی بینائی ہے للناس لوگوں کے لیے امام راغب اسوہانی وہ المفردات میں وہ کہتے ہیں کہ دو الفاظ ہیں ایک ہے بصر اور ایک ہے بصیرہ بصر کی جمع ابسار آتی ہے اور بصیرت کی جمع بسائر آتی ہے اور پھر انہوں نے بڑی اچھی وضاحت کی ہے مفردات القرآن میں وہ کہتے ہیں کہ بصیرت دراصل یہ جو دل کی بینائی ہے اور یہ جو دل کی سمجھ بوجھ ہے تو اس پر اطلاق بصیرت کا کیا جاتا ہے اور پھر انہوں نے قرآن کی بیشتر آیات وہ ذکر کی ہے بسر اور ابسار پہ بھی ذکر کی ہیں اور ساتھ میں بصیرت اور بصائر پر بھی وہ ذکر کی ہیں تو ہسا سے اسی لیے وہ کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ ایک یہ اندے کو بھی صاحب بصیرت کہا جاتا ہے حالانکہ وہ آنکھوں سے اندھا ہوتا ہے ذریر ذریر ذات کے ساتھ ایک اندے کو بھی صاحب بصیرت کہا جاتا ہے حالانکہ اس کی تو آنکھیں اور بینائی نہیں ہے تو اسے صاحب بصیرت کیوں کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس وجہ سے کیونکہ اس کی دل کی آنکھیں جو ہیں وہ روشن ہیں اور وہ دل کی بینائی اس کی ہے اگرچہ بظاہر اس کی آنکھوں کی وہ بینائی وہ نہیں ہے ہاں بصائر بسا لنہ سے یہ قرآن مجید یہ دل کی روشنی ہے اور یہ دل کی بینائی ہے لنّا سے لوگوں کے لیے اس سے انسان کی دل کی جو بینائی ہے اسے وہ حاصل ہوتی ہے اسی لیے اگر انسان بظاہر اس کی آنکھیں اور اس کی نظر جتنی ہی تیز ہو دنیا کے معاملات کو وہ سمجھتا ہو لیکن دل کی بینائی اس کی نہیں ہے دل کا اندہ ہے کیا فائدہ؟ ہاں بسوائل الناسی یہ قرآن مجید اور یہاں پہ ایک مشہور اب ہم جو کہتے ہیں جگہ جگہ قرآن مجید میں کہ قرآن کہ قرآن مجید یہ صرف اور نحوہ کے قائدوں سے آپ اسے حل نہیں کر سکتے اب یہاں پہ نحوی قاعدہ وہ تو یہ ہونا چاہیے کہ ہاد للناس بسائر یہ جمع ہے جمع مقصر ہے اور یہ جمع مقصر یہ معنث ہوتی ہے تو چاہیے تو یہ کہ اس کے لیے جو اس میں اشارہ آتا ہے تو وہ حاضی ہی آئے ہازی ہی یعنی اس میں اشارہ معنث آئے لیکن یہاں پہ حاضہ یہ مفرد مذکر آیا ہے اس میں اشارہ تو مقصد یہ کہ ہاد بسا للناس اسی لیے قرآن میں جگہ جگہ یہ قاعدے نہوی جو قاعدے ہیں تو انہیں توڑا گیا ہے ہا دا بسا یہ قرآن مجید بسا للناس یہ دل کی بینائی ہے للناس لوگوں کے لیے وہ ادم و رحمت القومی اور ہدایت ہے اور رحمت ہے لقومن اس قوم کے لیے یوکینون کہ جو یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے ابن جریر وہ معنی کرتے ہیں اے لقومی اس قوم کے لیے جو یقین کرتے ہیں کہ یہ قرآن مجید یہ حقیقت میں اللہ کی کتاب ہے لِ قومی اور یقیناً قرآن پر جب تک انسان کا یہ اعتقاد نہ بنے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس وقت تک وہ اس کے قریب بھی نہیں آتا اسی لیے آج بہت سارے لوگوں کو یہ شک ہے اسی لیے تو قرآن کے قریب نہیں آتے ورنہ اگر لوگوں کا یہ یقین ہوتا کہ یہ اللہ کی نازل کردہ کتاب ہے اور یہ بالکل صحیح اور حقیقی کتاب ہے تو لوگ کیوں اس سے غافل ہوتے لیکن افسوس ہے کہ لوگ اس سے غافل ہیں وہ اداؤں و رحمت القومی اور ہدایت اور رحمت ہے لقومی یوقین اس قوم کے لیے جو یقین کرتے ہیں قرآن دنیا میں ہدایت ہے اس کے بغیر انسان حق کو نہیں پہنچ سکتا گمراہی سے بچ نہیں سکتا ہدایت یہ دلالت کے مقابلے میں ہے قرآن کے بغیر انسان گمراہی سے بچ نہیں سکتا حق کی حق کے راستے کی یہی رہنمائی کرتا ہے اسی طرح قرآن ہدایت ہے طرح ہدایت کے مراتب میں ہم نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ یہ جنت کو پہنچانے والی کتاب ہے تو ہدایت وصول یہ قرآن مجید یہ جنت کو پہنچانے والی کتاب ہے اور رحمت ہے انسان کو اللہ کی لانت سے بچاتی ہے رحمت لانت کے مقابلے میں دنیا اور آخرت میں یہ انسان کو اللہ کی لانت سے یہ بچاتی ہے اور لانت اللہ کی رحمت سے دوری کو کہتے ہیں رحمت اللہ کے قریب کرنا اس, اس کا معنی وہ یہ ہے تو اس میں ترغیب القرآن ہے ولاقدات نہ بنی اسرائیل الکتاب اور تحقیق دی تھی نے بنی اسرائیل کو تورات یا بنی اسرائیل کو کتابیں و اور دین کی سمجھ بوج و اور لوگوں کے درمیان فیصلہ کرنے کی طاقت اور یا کتاب کی سمجھ بوج وہ نبوطا اور پیغمبری اور ہم نے رزق دیا تھا انہیں پاکیزہ خوراکوں میں سے اور ہم نے فضیلت دی تھی انہیں اپنے زمانے کے لوگوں پر اور دی دیے تھے ہم نے انہیں بینات من الامر واضح احکام من الامر دین کے بس انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر بعد اس کے کہ آیا تھا ان کے پاس علم بغیم بینہم اور یہ اختلاف بھی ضد اور اعینات کی وجہ سے بینہم آپس میں حق پرستوں کے ساتھ بے شک تمہارا رب وہ فیصلہ کرے گا ان کے درمیان یوم القیامہ بروز قیامت اور یہ عملی فیصلہ ہوگا ویسے تو دنیا میں دلیل کی بنیاد پہ بھی فیصلہ ہو چکا ہے کانو ہی اختلفون ان باتوں میں کہ تھے یہ اس میں اختلاف کرنے والے اور پھر بنایا ہم نے آپ کو شریعت ایک واضح راستے پر من الامر دین کے فتب تو آپ اس کی تاب کریں ولاطب طب الدین علیہ عالمون اور تابیداری نہ کریں ان لوگوں کے خواہشات کی کہ جو نہیں جانتے اللہ کی کتاب کو بے شک یہ لوگ یعنی اگر آپ ان کے خواہشات کی پیروی کریں گے تو بے شک یہ لوگ یہ کام نہیں آئیں گے آپ کو اے پیغمبر اللہ کے عذاب سے شعیع ذرہ برابر اور بے شک ظالم جو ہیں تو یہ بعض ان کے دوز ہیں بعضوں کے اور اللہ ہی دوز ہے متقین اور پرہیزگاروں کا یہ قرآن مجید بسا ارو یہ دل کی بینائی کے دلائل ہیں اور دل کی روشنی کے دلائل ہیں لنا سے لوگوں کے لیے یہ عقلی دلائل ہیں لوگوں کے لیے اور یہ دل کی بینائی ہے لوگوں کے لیے وہ ہدن اور یہ ہدایت ہے وہ اور رحمت ہے لقومی یوکنون اس قوم کے لیے جو یقین کرتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے